میرے بھائیوں میری بہنوں وہ فتنے جن کا سلطان سلیمان کو ابتدائی حکومت میں سامنا کرنا پڑا اس کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا سلطان سلیمان جب تخت سلطنت پر بیٹھے ہیں تو انہیں چار بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان بغاوتوں کی وجہ سے وہ اسلام دشمن عناصر کے خلاف یورپ اور آس پاس کے جو کفار ہیں ان کے خلاف کام جاری نہ رکھ سکے جہاد و ختال فی سبیل اللہ کا عمل آگے نہ بڑھا سکے یقینا جب جماعت کے اندر ہی رش دوانیاں ہوں گی جماعت کا شیرازہ ہی منتشر ہوگا تو آپ باہر کام کیسے کر پائیں گے چنانچہ کئی ایسے گورنر حضرات اور والیوں کو نشہ چڑھا کہ اب یہ سلطان سلیمان جو ہیں یہ ایک جوان سال لڑکے ہیں پچیس چھبیس سال ان کی عمر ہے تو ان کو چکما دیتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس طرح چار بغاوتیں ان کے دور حکومت کے آغاز میں ہوئی ہیں سب سے پہلے شام کے والی جان برد غزالی نے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا سلطان سلیمان نے فوراً اس فتنے کے خاتمے کا حکم دیا یہ فتنہ بہت ہی جلد دبا دیا گیا جان برد غزالی کا سر کاٹ کر استنبول بیچ دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے دوسری بغاوت جو ہے احمد شاہ خائن نے کی یہ مصر کا گورنر تھا نو سو تیس ہجری ب مطابق پندرہ سو چوبیس کا واقعہ ہے احمد شاہ خائن کو صدر اعظم بننے کا شوق تھا صدر اعظم یعنی عثمانی خلیفہ کا جو نائب ہوتا ہے نا اسے صدر اعظم کہا جاتا تھا لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا پھر سلطان سے اس نے گزارش کی کہ کم از اس کم اسے مصر کا والی تو بنا ہی دیا جائے سلطان نے احمد شاہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے اسے مصر کا والی مقرر کر دیا لیکن جو نچلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں آپ جتنی عزت دیں گے اتنے ہی وہ سر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ مصر پہنچا والی بن کر مصر آیا تو اس نے لوگوں کو ارغلانا شروع کر دیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا لیکن اس وقت لوگ یہ جمہوریت نامی ان ڈراموں کو اور شیطانی چکروں کو نہیں جانا کرتے تھے چنانچہ لوگ شریعت کے پابند تھے دولت عثمانی سے لوگوں کو محبت تھی چنانچہ شریعت کی پابند عوام اور دولت عثمانی کا جو خصوصی کمانڈوز دستہ تھا اس نے احمد شاہ خائین کو پکڑ لیا اور اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا اس کی بغاوت اور خیانت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے احمد شاہ خائن کے نام سے یعنی خائن کے لقب سے مشہور ہو گیا تیسری بغاوت جو خلیفت المسلمین کے خلاف ہوئی ہے وہ شیعہ فیو کی بغاوت تھی اور آپ کہتے ہیں کہ شیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے یہی تو سب سے بڑے شیطان ہیں اس دنیا کے ابلیس ان سے پناہ مانگتا ہوگا ان کا جو بڑا تھا اس کا نام زنون تھا سن پندرہ سو میں یہ بغاوت ہوئی ہے بابا زنون جو کہ ان کا سربراہ تھا اس نے تقریباً تین چار ہزار باغیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یوزغاد یا یوزغار کے علاقے پر اس نے ٹیکس نافذ کر دیا بابا زنون نے کافی طاقت حاصل کر لی تھی حتیٰ کہ وہ بعض عثمانی قائدین مجاہدین کے کمانڈروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن عثمانی سلطنت بھی کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیل رہی تھی اس فتنے کو بھی دبا دیا گیا اور بابا زنون کا سر قلم کر کے استنبول بیچ دیا گیا دولت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جو چوتھی بغاوت تھی وہ بھی شیو نے اور رافیزیوں نے کی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ شیعہ اور رافضی کتنے خطرناک ہیں ہماری اسلامی حکومت اور اسلامی عمارتوں کے لیے میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہودیوں کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری یہودی جو کہ اسرائیل میں ہے اور دوسرے باطنی یہودی جو کہ یہ ایران پاکستان افغانستان بحرین سوریا اور بہت سارے علاقوں میں موجود ہیں یہ خفیہ یہودی ہیں یہ مسلمان ہرگز نہیں ہے اس چوتھی بغاوت کا جو سرغنا تھا اس کا نام قلندر چلپی تھا جو کونیا اور مراش جو کہ اس زمانے میں ترکی کے علاقے ہیں وہاں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے بھی تقریباً تیس ہزار شیعہ اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے اور سنی مسلمانوں کو بے دریک قتل کرنے لگے معرخین لکھتے ہیں کہ یہ قلندر چلپی نے جو نعرہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا آپ سن کر حیران ہوں گے لیکن حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آج بھی ایران یہی سب کچھ کر رہا ہے غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور ایران میں سنی مسلمانوں کو پھانسیوں پر لٹکایا جا رہا ہے کسی کو کانوں کان تک خبر بھی نہیں ہو رہی یہ ہر وقت ان شیعہ کا طریقہ رہا ہے طریقہ واردات کلندر چلپی نے جو نعرہ اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کسی سنی مسلمان کو قتل کرے گا اور سنی عورت سے ولییاز باللہ زیادتی کرے گا وہ بہت ہی زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا ولیاز باللہ ڈاکٹر محمد حرب نے العثمانی في تاریخ و میں اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ اس سرکشی اور بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بحرام پاشا کو بھیجا گیا لیکن باغیوں کے ساتھ لڑائی میں وہ بچارے شہید ہوئے آخر قلندر چلپی کے زور کو توڑنے کے لیے ایک مکر اور ہیلے سے کام لیا گیا اس وقت سلطنت عثمانیہ کے جو صدر اعظم تھے ان کا نام تھا ابراہیم پاشا ابراہیم پاشا نے قلندر چلپی کے بعض لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کسی طرح ان کے اندر پھوٹ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے یوں اس طریقے سے ان کی طاقت میں کمی آ گئی اور جنگ میں چلپیوں کو شکست ہوئی اور قلندر چلپی کا سر بھی قلم کر دیا گیا بس ان بغاوتوں کے بعد سلطنت عثمانیہ میں امن و امان بحال ہو گیا اور سلطان نے یورپ کے خلاف جہاد کا پلان تیار کرنا شروع کر دیا آج کے اس درس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا شیرازہ مسلمانوں کی قوت مسلمانوں کی طاقت اندر سے مضبوط نہیں ہوگی تو ہم آگے قدم نہیں بڑھا سکتے اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی جماعت اپنی جمعیت اور اپنی طاقت اپنی عمارت اپنی حکومت کو مضبوط سے مضبوط ترک کریں اور پھر آگے اقدام کریں ورنہ بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ اور خدشہ ہوتا ہے جو تجربے سے ظاہر ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کے یورپ کی طرف جہادی سفر کو بیان کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو جاری و ساری رکھے اور میری سستی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه يجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.